ہاں دیکھیے میں انگلی اٹھانا حدیث سے ثابت اور پہلے بھی ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا اس کا صحیح طریقہ آپ سن دے اشہد اللہ اللہ اس پر انگلی اٹھائیں اور الا پر گرا دیں یہ دونوں انگلیاں ہتیلی سے لگائیں اس انگلی کا حلقہ بنائیں اور اس انگلی کو اٹھائیں اب اٹھانے کے بعد اللہ لا پر انگلی کو گرا دیں اور گرانے کے بعد ہاتھ کو سیدھا کر دیں کیونکہ یہ ہاتھ آپ نے اس لیے بنایا یہ حلقہ اور یہ انگلیاں تاکہ شہادت کی انگلی اٹھائی جائے جب شہادت کی انگلی اٹھانے کے بعد اللہ اللہ پر گر گئی اب اس طرح قائم رکھنا یہ غیر ضروری ہے اس لیے اس کو سیدھا ہاتھ کر لیا جائے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو آلح فاضل بریلوی کے شاگرد علامہ ابو برکا سید احمد صاحب اور اللہ تعالی بہت علمی آدمی ان کے ادارے سے ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا مہنامہ رضوان اس میں علامہ ابو برکاس صاحب کا بڑا تفصیلی فتوہ اس پر چھپا اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہماری لائبریری میں وہ ریکارڈ میں بھی موجود ہوگا اور اس میں انہوں نے پوری تحقیق سے یہی لکھا اب اس میں کچھ تھوڑی خرابی بھی بتا دوں میں آپ کو جو لوگوں میں آ گئی کسی راوی نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام نے انگلی اٹھائی تو اس طرح لا الہ الا اللہ انگلی گرائی تو انہوں نے اس انگلی کو اٹھانے گرانے پر یہ لفظ استعمال کیا کہ حضور کی انگلی حرکت کر رہی تھی یہ لفظ استعمال کیا اب یہ لوگوں کی سمجھ میں کیا آئی ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہنا کہ انگلی حرکت کر رہی تھی وہ حرکت کو کیا سمجھا اب اس طرح حلقہ بنا کر انگلی اٹھاتا لا الہ الا اللہ الا اور اس کے بعد پورے سلام پھرنے تک انگلی چلاتا رہتا پورے سلام پھرنے تک انگلی چلاتا کوئی پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو جواب بھی اس نے بڑا زبردست دیا ایک روایت میں ہے کہ جب یہ انگلی اٹھائی جائے تو شیطان کی آنکھ میں لگتی شیطان کو تکلیف ہوتی تو وہ کہنے لگے کہ بھائی شیطان کی آنکھ میں لگتی اب تکلیف ہوتی ہے اس طرح گھمانے سے ذرا اور زیادہ تکلیف ہوگی بھئی شرعی دلیل تو نہیں پھر تو خنجر ہاتھ میں رکھو تاکہ ہی پڑ دو نا کمبت کی تو دین کوئی تماشا تھوڑی اس طرح اٹھائی لا لہا اللہ گرانے کے بعد اب ہاتھ کو سیدھا کر دیا جائے بالوں کو میں نے دیکھا کہیں سنا ہوگا کہ انگلی اٹھانے کے بعد وہ چلاتے تو نہیں چکی بلکہ انگلی کو اسی طریقے سے رکھتے ہیں جب تک سلام نہ پھیر لیں بھائی انگلی کو حلقہ اسی لیے بنایا کہ انگلی اٹھنی جب انگلی اٹھانے کے بعد انگلی گرا دی اب اس کو اس طریقے سے رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہاتھ کو سیدھا کر دیا جائے اور پوچھے کوئی صاحب بھی